کیا ہلیں آپ تمام لوگوں کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا جی کیا حال ہیں آپ تمام کے خیریت سے ہیں اللہ اکبر یہ کیا لکھا ہے سب چینج وینج ہے اللہ الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں میری خیریت بڑی مطلوب ہوتی ہے آپ سلام ساتھیوں کو جزاک اللہ خیر و حسن الجز جی کیوں نہیں ہے مکسلر ہمارا تو آنے کلاسلرس کلاس بھی ہو رہی ہے جی اب بتائیں بڑے مشکل ہوتے ہیں آپ لوگوں کے میسیج دیکھنا مجھے تھوڑی تاخیر ہوئی آپ سے پہلے دوسری کلاس میں کلاس کی کال آ رہی تھی تو میری کلاس چل رہی تھی ٹھیک ہے حادثہ کا سبق ہے آپ سے پہلے تو تقریباً پانچ سے چھ منٹ مجھے وہاں تاخیر ہوئی اس لیے یہ تو ہے یہ تو ضرور ہے ایسا نہ ہو کہ یہاں آپ میں سے کوئی ساتھی دعا کر رہے ہو کہ بیمار بھی نہیں ہوتے اور استاد کوئی نہ کوئی کم از کم چھٹی کر لیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایسے بھی نہیں ہوتے روز ہی سر پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے آپ لوگ بولتے ہاں جی چپ چپا رکھا کیوں بھائی آپ نے چپ کا روزہ کیوں رکھا ہے اچھا جی اللہ اکبر کبیرہ چلیں اللہ تعالیٰ خیر کی دعائیں نکالے آپ لوگوں سے چلیے جی آ جائیں سبق کی طرف آ او اللہ اکبر کیا ہے آشر ادریقہ تلاثریہ اتریقہ الاصریہ جا سکتے ہیں جی آپ جن کو جانا ہے بالکل اجازت ہے آپ کو جی عدر ساس عشر اس کے یقیناً آپ لوگوں نے الفاظ کے معنی یاد کیے ہوں گے سب نے کیے ہیں سب نے جی اور کہاں ہیں وہ جدید طالب علم رول نمبر سولہ موجود رول نمبر سولہ نہیں نہ آئے وہ انہیں پتہ تھا کہ آج تو الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں وہ تو ان سے سننے تھے جدید طالب علم رول نمبر سولہ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جدید طالب علم کون آئے ہیں بتانا چاہیے آپ کو اچھا جی چلیے جی الفاظ کے معنی بتائیں جی سب سے پہلے آج کا سوال سب سے پہلے ہے وہ رول نمبر سات سے رول نمبر سات آپ سے سوال ہے کہ رومال کو کیا کہتے ہیں عربی میں رول نمبر سات سے سوال ہے رول نمبر سات سے جی رومال کو کیا کہتے ہیں جلدی سے بتائیں اپنی گفتگو بند کر دیجیے اور سبق کی طرف دھیان دیں مندیل جزاک اللہ خیر و حسن الجزا بڑی بات اچھا جی باقی جو ہے آج کے سبق میں چونکہ کلر کے نام ہیں سارے یعنی کہ کون سا رنگ رنگوں کے نام ہے ٹھیک ہے تو بتائیے ہرا جو ہوتا ہے سبز اس کو کیا کہتے ہیں رول نمبر پانچ عربی میں हم. اپنے مائک بھی چیک کر لیجیے ٹھیک ہے ساتھیوں کو پریشانی ہوتی رہتی ہے پھر اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کیا دائیں بائیں کون کون بول رہے ہیں جی Hmm. نہیں دس میں نہیں پوچھا چلے رول نمبر چار بتا دیں پانچ سے پوچھا تھا رول نمبر چار آپ بتا دیں کہ سبز ہرا اسے کیا کہتے ہیں عربی میں سبز کلر ہرا بھرا ایسا کیا کہتے ہیں جی رول نمبر چار کیا کر رہے ہو نہیں صبر کریں آپ کا تو مل گیا میں نے ہاں اب ان کا ہی مل گیا ہے دونوں کے لیے جزاک اللہ رول نمبر پانچ نے بتا دیا رول نمبر چار نے بتا دیا ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ خیر اچھا جی <تصفید> رول نمبر ایک مکسلر پہ ہیں آپ بتائیے سفید کو کیا کہتے ہیں جلدی سے بتائیں رول نمبر ایک مکسلر پہ ہیں جی اب یس جزاک اللہ اچھا جی رول نمبر دو نہیں ہے رول نمبر تین آپ بتائیں سرخ کو کیا کہتے ہیں رول نمبر دو موجود آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر دو چلیں احمر جزاک اللہ اچھا جی رول نمبر چار ہیں رول نمبر چار سے بھی ہوگا رول نمبر پانچ نے بتا دیا رول نمبر چھ آپ بتا دیجیے کہ خوبصورت کو کیا کہتے ہیں خوبصورت رول نمبر چھ سکائپ پہ بھی ہیں مکسلر پہ بھی ہیں جہاں بھی آپ کو آواز آ رہی ہے جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں آپ بتا دیجیے اس کا انسر خوبصورت جمیلتن. جزاک اللہ اچھا صرف رنگ کو کیا کہتے ہیں یعنی رنگ کوئی بھی رنگ ہو لیکن رنگ کو کیا کہتے ہیں کلر کلر کو عربی میں کیا کہتے ہیں کلر کو مطلق ان کلر ہوں یہ بتائیں گے آپ کو آ, یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں رول نمبر دس رول نمبر دس بتائیں گے جی اللہ چلیے جی رول نمبر دو بتا دیں ہوں رول نمبر دو آپ سے سوال ہے جی آپ سے سوال ہے کہ آپ بتا دیں کہ رنگ کو کیا کہتے ہیں رنگ کو مطلقن رنگ قربی میں کیا کہتے ہیں کلر کو اور رنگ کو کیا کہتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا بھائی سوکے تو اب جواب دے دیجئے اللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ زرد پیلا اسے کیا کہتے ہیں جی رول نمبر دس رول نمبر دس ہاں زرد پیلا اسے کیا کہتے ہیں عربی میں زرد کلر کو جی اوے ہوئے بھول گیا چلو رول نمبر پندرہ آپ بتا دیجئے چلیں اب رول نمبر پندرہ سے پوچھا ہوا ہے تو آپ وہ بتا دیتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نہیں گڑبڑ کی ہے تھوڑی سی رول نمبر پندرہ خاموش اسفر ٹھیک ہے اسفر کہتے ہیں اسفر رول نمبر دس آپ بھی سو لیجیے رول نمبر پندرہ نے بتایا اسفر کہ اسفر کہتے ہیں سواد کے ساتھ اسفر سفرا بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی منس کے لیے اسفر سفرا جی ہوں اسفر نہیں لکھا نا آپ جا کے اپنی ٹائپنگ تو دیکھیں کیا لکھا ہوا آپ نے کہاں لکھا ہوا آپ نے کیا لکھا ہوا دیکھیں اچھا ہاں صحیح ہے یا سفر یا سفر اللہ اکبر تین جواب دیں گے ظاہر سی جی بات اس میں تو کوئی تو ٹھیک ہوگا میں نے نہیں دیکھا اوپر والا معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا جواب تھا کبھی جزاکم اللہ خیرہ و حسن دونوں کے لیے ہاں جی اچھا اب ایک کلر رہ گیا ہے وہ بتا دیں آپ کیا نام ہے ان کا رول نمبر بارہ سے پوچھتے ہیں رول نمبر بارہ آپ بتا دیں نیلے کو کیا کہتے ہیں نیلا آسمان آسمانی کلر جی مکسلر پہ دے دیں سکائب پہ دے دیں جہاں دل چاہے جی ازرق ٹھیک ہے جزاک مل گیا جی جواب قاعدہ آپ لوگوں نے ایک نظر ڈال دی ہوگی کہ مذکر کے لیے ابیز اسود وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جب کہ کے لیے ابیز بیزا بن جاتا ہے اسود سعودا بن جاتا ہے احمر ہمراہ بن جاتا ہے اسفر سفرہ بن جاتا ہے ٹھیک احضر ہے احضرہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے ازرق ذرقہ بن جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو مذکر کے لیے کیا ہے ابیز اسود احمر اسفر اسود احضر یہ استعمال ہوتے ہیں جبکہ منَ کے لیے کیا ہے آخر میں الف مدہ آ جاتا ہے ابیز سے بیضا احمر سے حمرا اسفر سے صفرا ٹھیک ہے اسود سے سودا احضر سے حضرا اذرق سے ذرقہ الآخری ٹھیک ہے یہ یاد رکھیے منس اور مذکر کا فرق اب آ جائیں سبق کی طرف ادرس اد و تعصِ عشر سبق نمبر انیس عتاثہ انیسواں مطلب ہوگا انیس اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ انیس کو کیا کہتے ہیں عربی میں آپ کہیں گے تیسات عشرہ لیکن جب ترتیب وار آتی ہے درجہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کا نمبر کون سا ہے اٹھارہواں ہے سترواں ہے ایک ہوتا ہے تین ایک ہوتا ہے تیسرا تین اور تیسرا دونوں میں فرق ہے اگر آپ کو کوئی کہ تین کے لیے عربی کیا آتی ہے تو آپ کہیں گے ثلاثہ سلاحتوں یعنی لیکن اب راہ کو کہ تیسرے کو کیا کہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے سالس تیسرا سالس ٹھیک ہے پوشوے کا جی سالس تیسرا اور تین سلاحت ٹھیک تو اسی طرح درس و تاش پہلے بھی کی بار بتا چکا ہوں اتاس عشر کا مطلب انیسواں اب جی بھائی سو کیس کا والوں کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ تُسی رہ گئے سو کاری نہیں ہے تو کہاں سے میرے پاس ہلو اکبر کبیر آئے والے تنگ کر رہے ہیں بابا مکسلر والے آپ تمام ساتھیوں کے لیے وائس کلیئر ہے جی مکسلر جنہوں نے کال کی ہوئی ہے اگر آپ جو بھی ہیں رول نمبر چھ ہیں یا رول نمبر بارہ ہیں آپ میں سے ہی کوئی دو ہوں گے تو دیکھ لو جس نے پہلے کال کی تھی تو چینج کر لو دوسرا کوئی کر لو ٹھیک ہے گڑبڑ ہو رہی ہے جی تو دیکھیے کیا ہے آج کے سبق میں ابیاز اسود احمر یعنی کلر رنگوں کے نام ہیں تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں درس و تاث اشر سبق ابیز سفید اسود کالا سیاہ احمر لال احلر کیا ہے اخلر ہرا سبز ٹھیک ہے نا احلر جی کتاب العبیز ہاں کتاب العبیز یہ سفید کیا ہے کتاب ہے جلدی کر لو یار سکائب والے گڑبڑ نہ کرو یار سر ٹائم ضائع ہو رہا ہے خام خاں ٹھیک ہے ہار کتابن البیز یہ کتاب سفید ہے قلمن اسود یہ قلم سیاہ ہے کالا ہے ہارا جدارن العبیز ٹھیک ہے ہارا جدارن العبیز یہ سفید دیوار ہے ہادا ورق ان یہ سفید ورق ہے یہ کیا ہے بلیک کالا قلم سے ہادہ ورق الحمر یہ کیا ہے لال ورق ہے صفہ ہے مالون یہ اب یہاں سے اس کے بعد یہ سوال و جواب ہیں یعنی ایک سوال ہوگا اس میں کلر کے حوالے سے سوال ہوگا پھر اس کے بعد اس کا جواب آئے گا مالو نحادہ اس کا رنگ کیا ہے مالون کتاب اس کتاب کا رنگ کیا ہے لون و حادل کتاب اس کتاب کا رنگ کیا ہے سفید ہے مالون قلم اس قلم کا رنگ کیا ہے حادل قلم اسود اس اس قلم کا رنگ سفید ہے جدار سفید ہے کیا ہے رنگ سیاح مالا نادل جدار اس دیوار کا رنگ کیا ہے لون و حادل جدار ابیز سفید ہے مالون کیا ہے سفید کاپی ہے ہادہ قلم ان اسواد سفید قلم ہے ہاد ہی دوات السعودا یہ کیا ہے سیاہ سیاہ سیاہ قلم ہے اور سیا دوات ہے جس کے اندر انہیں وہ سیاہی ہوتی ہے روشنائی والی ہادہ کرسیمر یہ کیا ہے لال کرسی ہے اور ہمرا یہ کیا ہے قابلۃ الحمرہ یہ لال جو ہے وہ کیا ہے میز ہے ہادہ ورق الح یہ ورق جو ہے وہ کیا ہے سر سبز ہے سبز ٹھیک ہے سبز ہرا آج ہی شجرت الخبر درخت جو ہے وہ کیا ہے سبز ہے جو ٹوپی ہے یہ سفید ہے جی وائس اوکے مکسلر والوں کے لیے وائس وائسلر وائس کلیئر یا نو جی نو جی جی اللہ کبیرا دیکھیا یہ ٹوپی جو ہے سفید ہے الحادی نام ہادی کیا یہ بلیک بورڈرخ کیا نام اس کا مات کا مات وہ مسجد کا مینار ہے اردو میں ترجمہ کریں سب ایکٹیو ہو جائیں جلدی سے تمرین کو کرنا ہے وقتی ہونے لگا جلدی سے اردو میں ترجمہ کریں یہ میرا قلم ہے رول نمبر ایک جلدی سے یہ میرا قلم ہے رول نمبر ایک ہے ہی نہیں کہیں پر یہ میرا قلم ہے رول نمبر سات آپ ہی بتا دیں رول نمبر سات جلدی سے بتا دیں یہ میرا قلم ہے آپ لوگ جو ہے نا انگلش کے اندر ابھی لکھتے ہیں تو کیا پڑے گا دو آپ سے سوال ہے جی مل گیا مجھے جی مل گیا رول نمبر دو آپ سے سوال ہے اس کا رنگ سبز ہے اس کے عربی بنائے جی جی لون ہوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ خوبصورت یہ <igo> خوبصورت قلم ہے رول نمبر ایک اپ بتا دیں رول نمبر 1 اپ بتا دیں جواب دے دیجئے مل رہے ہیں نا اپ ان لائن شو نہیں ہو رہے لیکن اپ ان لائن شو نہیں ہو رہے جی رول نمبر ایک اپ بتا دیں رول نمبر 1 اپ بتا دیں یہ خوبصورت قلم ہے یہ خوبصورت قلم ہے یہ خوبصورت قلم ہے خوبصورت قلم ہے اب میسج مل رہے اللہ اللہ بہت اللہ خوب یہ بہت بہت خالد خالد ہے ہے یہ خالد کی گھڑی ہے رول نمبر چار خالد کی گھڑی ہے یہ خالت کی گھڑی ہے یہ کی گھڑی ہے رول نمبر چار سکائب پہ یہ خالد کی گھڑی یہ خالت کی گھڑی ہے چلیں رہنے دینے چلیں رہنے دینے رول نمبر تین. رول نمبر تین یہ رنگ سفید ہے گھڑی کا رنگ سفید ہے اس کا رنگ اس کا کی ابھی تک سوال ہے زبردست زبردست سات و یہ دن دن دن دن. دن سات دن دن کی گھڑی ہے جزاک جزاک چار کے لیے بھی رولمبر ایک کے لیے بھی رول نمبر تین کے لیے اچھا جی یہ خوبصورت گھڑی ہے اچھا یہ خوبصورت گھڑی ہے یہ خوبصورت گھڑی ہے رول نمبر پانچ رول نمبر چھ چھ جی جی پانچ کے پاس نیٹ پانچ پرای پرای kulan, کے پاس نیٹ پانچ کے پاس کیا ہوا رول نمبر چھ چلے گئے یار ملا نہیں ملا نہیں سوال تو سمجھو ہادا تمہارے نا ہمارے نا کان کاٹنے بھی یہ سرخ ٹوپی ہے یہ سرخ ٹوپی ہے رول نمبر ساتھ آپ, سات, آپ بتائیں ٹوپی ہے یہ پتا چلے گا چلے گا رول رولر لگا دیتے ہو دیر لگا دیتے ہو ٹائم ہے کتنی دیر آپ لوگ لگاتے ہو اتنی دیر آپ لوگ لگاتے ہو جب نہیں آتا تو معذرت نہیں آتا تو پھر معذرت کر لو جی کمال ہے جی کمال یار رول نمبر پندرہ رول نمبر پندرہ جی رول نمبر پندرہ آپ بتا دیں جی یہ رول نمبر پندرہ है. آپ بتا دیں یہ سرخ ٹوپی ہے محنتی بنو یار محنت کرو تیاری کرو سبق کی تیاری کر کے آیا کرو تمرین کو حل کر کے آیا کرو محنتی بنو یار محنت کرتے ہیں آپ لوگ کرو تیاری رول نمبر پندرہ دے دیں جواب یہ ٹوپی سرخ ہے یہ سرخ ٹوپی ہے ہم. رول نمبر ساتھ کا جواب آیا ہاضہ حادہ آئے گا یہاں پر پاگل ہو لونیشاہ ہو القلن سوتو اس کے آخر میں اتنی بڑی تازگی ہوئی علامت منس کی تو منس کے لیے اعضا نہیں آتا منس کے لیے حاض ہی آتا ہے حاض ہی یہ ہاض القلن سو و تو ٹھیک ہے ہاض سوتو کیا ہے سرخ ہے ہمر ٹھیک ہے آپ ہاضی ہی آئے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ اتنی کاوش بھی کافی ہے یہ سبز درخت ہے رول نمبر پندرہ کا بھی پتہ نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے شاید یہ سبز درخت ہے ہاض ہی شجارت ان ٹھیک ہے ہادی شجرۃن سرخ پھول پھول ہے ہوں ہادی ہی یہ سرخ پھول ہے پھول کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے زہرۃن ٹھیک ہے ہاد ہی زہرتن ہمراہ اردو میں ترجمہ کریں صدیقی محمود میرا دوست محمود ہے اس کی ٹوپی ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ کیا ہے سرخ ہے یہ اس کی ٹوپی ہے اور یہ اس کا رومان ولاون <محن> اور اس کا کیا ہے وہ قلم رنگ ہے اور اس وہ کیا ہے کیا ہے نیلا ہے نیلا ازرا ٹھیک ہے کیا ہے اس کی سات ہو یہ اس کی گھڑی ہے خوبصورت گھڑی آخر میں قاعدہ ہے کہ مذکر اسود وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور منسکری وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ہاد ہی قلن سواتو ہے کی کیا ہے ٹوپی ہے پر ہونا کسی کو اس کا رنگ کیا ہے تو کیا چاہیے تھا جی جی درخواست سے اللہ تعالیٰ وبرکاتہ